اور اے محبوب جب تم ان کے پاس کوئی آیت نہ لاؤ تو کہتے ہیں تم نی دل سے کیوں نہ بنا تم فرما امیں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف میرے رب سے وہی ہوتی ہے یہ تمہارے رب کی طرف سے انک ہے کیولنا ہے اور ہدایت اور رحمت مسلمانوں ہے کے لیے